اس لیے کہ اسے امید بہت تھی اس پر اعتماد بہت تھا اپنائیت اور اعتماد کی وجہ سے پھر یہ غصہ بھی اس شخص کے اوپر زیادہ آتا ہے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلی خدمات پر بھروسہ ہو گیا ہو کہ ہم اتنا تو کر چکے ہم بدر میں نکلے ہم مہد میں نکلے ہم عذاب میں نکلے ایک دفعہ نہ نکلے تو کیا ہوا تو یہ دوسرے مسلمانوں کو بھی الرٹ کرنا تھا کہ دیکھو پچھلی نیکیوں پر غرہ مت کرنا یہ مت سمجھنا کہ تم ہمیشہ نیکیاں کرتے رہے تو ایک دفعہ نیکی نہ کرو تو کیا بڑی بات ہو گئی اس کے اندر کہیں یہ کمپلیسنسی نہ آنے لگ جائے ذرا سی نگلیکٹ ذرا سی کمپلیسنسی پچھلی تمام نیکیوں پر تمام کارناموں پر پانی پھیرنے والی ہو سکتی ہے تو پچھلی خدمات پر بھروسہ بھی انسان نہ کرے ہم بھی کبھی اپنی پچھلی نیکیوں پر بھروسہ نہ کریں ان کو کر کے بھول جائیں بس وہ ہو گئی یہ مت سوچیں کہ ان پچھلی نیکیوں کی وجہ سے اب میں نجات پا جاؤں گی آگے دیکھیں آگے کیا ہو رہا ہے اور کیا موقع مل رہے ہیں کوئی موقع انسان نیکی کا ہاتھ سے جانے نہ دے اور تھوڑا معاملہ ان کا ڈیلے اس لیے بھی کیا گیا تاکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس مزید شدت سے ہو تو انہوں نے جہاد سے ذرا سا جی چرایا تو کیا ہوا حتٰ ادا واقع علیہم الرد بے مار جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی پہلے بھی ہنین کے معاملے میں بھی ہم یہی الفاظ پڑھ چکے ہیں اور یہ انسان کی نادانی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نہیں نکلوں گا اللہ کی راہ میں وقت نہیں کھپاؤں گا تو ٹائم ہی ٹائم ہوگا میرے پاس حالانکہ آپ ان لوگوں کو دیکھیے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا وقت لگا رہے ہیں اور ان کے وقت میں اور زندگیوں میں آپ کشادگی دیکھیے جہاد سے زندگی میں کشادگی آتی ہے جہاد سے جی چرانے میں زندگیوں میں تنگی آتی ہے اکثر ان کو آپ وقت کی تنگی کی شکایت کرتے ہوئے دیکھیں گی جو اللہ کے دین کا کام نہیں کر رہے وہ کہتے رہیں گے ٹائم ہی نہیں ہے ٹائم ہی نہیں ہے جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے اللہ نے برکت دے دی وغت علام انفسو اور ان کی اپنی جانیں بھی بوجھ ہونے لگ گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے یا ایو الدین آ منتقل اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوا اختیار کرو و قونما صادقین اور سچے لوگوں کا ساتھ دو مدینے کے باشندوں اور گردو و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبہ نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ برداشت کریں اور منکرین حق کو وہ راہ جو ناگوار ہے اس پر وہ کوئی قدم اٹھائیں اور کسی دشمن سے وہ کوئی انتقام لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے یقیناً اللہ کے یہاں موسنوں کا اجر مارا نہیں جاتا اسی طرح یہ کبی نہ ہوگا کہ تھوڑا یا بہت وہ کوئی خرچ اٹھائیں اور کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اس کو لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اچھے کارنامے کا صلا ان کو عطا فرمائے اب یہ ہوا کہ جب تبوک میں نہ نکلنے کے باعث تین مسلمانوں کو یہ سزا دی گئی تو باقی سارے مسلمان الرٹ ہو گئے ہر وقت وہ تیار رہتے تھے کہ اب اگر جنگ کی کال آئے گی ہم سب نکل جائیں گے لیکن یہ بھی اسلام کو مطلوب نہیں تھا کہ سارے کے سارے مسلمان جغرافیائی حدود جغرافیکل ٹیریٹری اور جیوگرافیکل باؤنڈریز کی حفاظت کے لیے نکلیں بلکہ یہ بھی درکار ہے کہ اسلام کی نظریاتی حدود کی حفاظت کرنے والی بھی کچھ ہوں کوئی فوج میں کام کرے اور کوئی علم کا کام کرے کوئی تلوار کا جہاد کرے کوئی قلم کا جہاد کرے اس لیے کہ جب میں علم نہیں رہتا تو پھر جغرافیائی حدود بھی خطرے میں پڑ جاتی ہیں تو اصل میں یہاں پر پرب جہاد کا ایک اور فرنٹ ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے فرمایا وما کان المنون لیم فروق اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے فلولہ نفرا من کل فقت منحم تو لی تفقہ فدین ولیون ذر قوم اضا رجام لہم یا حضرون مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بچیں اب یہاں پر فقہ کی بات کی جا رہی ہے تفقہ کہتے ہیں گہری سمجھ کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو کمپریہینشن کو یہاں جو آج کل ہم علم حاصل کر رہے ہیں یہ صرف تذکر کی سطح کا ہے ریمائنڈر ہے یہ ڈیپت میں تو ہم بالکل نہیں جا رہے ہم تو بس سرفس کو کرتے وے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں سطح پہ سے گزر رہے ہیں اگر اسی چیز کو جو آج ہم سن رہے ہیں یا دہانی کے طور پہ ذرا سا وقت لگائیں کوالٹی ٹائم اس کو اور دیں ڈیڑھ سال دو سال تو انڈرسٹینڈنگ تھوڑی بہت پیدا ہوگی دین کی روح دین کا مزاج سمجھ میں آئے گا زندگی میں عمل میں اخلاق میں دین سرائیت کر جائے گا انگرین ہو جائے گا اندر جا کر اور یہ علم حاصل کرنے سے آتا ہے تعلیم تعلم تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا کانسٹنٹلی تعلیم حاصل کرتے رہنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے حدیث میں آتا ہے منسلح کا طریقا یلتم صوفی علما علم سہ به طریقا تریقاََ کہ جو چلا کسی راستے پر تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا فرمایا طلب العلم فریدۃ اللہ كل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس فرض کا کتنا محدود تصور رہ گیا نماز روزہ حج زکوٰۃ کلمہ پڑھ لینا پانچ فرائض علم حاصل کرنا فرض ہے ضروری چیز ہے یہ بھی فرض ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اور عالم کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی مخلوق اور پانی کی مچھلیاں دعا اور استغفار کرتی ہیں آپ نے فرمایا عالم کی عابد عابد یعنی کثرت سے نفلی عبادت کرنے والے پر ایسی فضیلت ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کسی ادنا امتی پر حدیث میں آتا ہے کہ فقیح شیطان کے مقابلے میں ایک ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ قوی اور بھاری ہے اس لیے کہ جو نفل پڑھ رہا ہے وہ تو اپنی ذات کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور جو فرائض پورے کر کے اور پھر علم حاصل کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی شیطان کے ہتھ سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تو معاشرے کے ہر طبقے تک دین کا فہم پہنچانا ضروری ہے تاکہ وہ سوچ سمجھ کر دین پر عمل کریں دلی اور ذہنی آمادگی کے ساتھ سمجھ کر عمل کریں گراس روٹ لیول تک دین کو پہنچا دینا ہے اس لیے کہ اسی طرح پہ اسلام کا جو سٹرکچر ہے اسلام کی عمارت ہے وہ اسٹیبل اور سٹیڈی ہوگی صرف ٹاپ پہ چند لوگ دین جانتے ہیں اور باقی سارے لوگ بالکل جاہل ہیں عوام تو اسٹیبلٹی نہیں آئے گی ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ شعور ضرور ہونا چاہیے دین کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ میں یہ دین کا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کیا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پورا وہ کھلا ہے جا کر خلفۂ راشدین کے زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کے زمانے میں ہر بیس میں سے ایک گھر مدرسہ ہوا کرتا تھا گاؤں گاؤں بستی بستی آپ نے معلم بھیج دیئے تھے جو جا کے لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں اور اس کا فہم ان کو دیں اچھا علم کے ہم بات کر رہے ہیں کون سا علم انسان کو پرہیزگار بنائے گا وہی علم انسان کو پرہیزگار بنا سکتا ہے جو یہ نہیں کہ بس خالی الفاظ پڑھ لیے ترجمہ رٹ لیا اور تجوید پڑھ لی اور گرامر میں طاق ہو گئے ایکسپرٹ ہو گئے اور فق بھی آ اور فقی مسائل بھی جان لی اور حفظ بھی کر لیا اور حدیثیں بھی حفظ کر لیں ضروری نہیں ہے کہ اس سے نیکی بھی آ جائے. نیک ہونا اور چیز ہے علم جب تک ہماری انٹیلیجنس کو امپیکٹ نہیں کرے گا ہماری عقل کو متاثر نہیں کرے گا سوچ اخلاق میں رچ بس نہیں جائے گا یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا دین کا مزاج انسان سمجھ جائے قرآن کا اثر اس طرح ہو کہ عقل عادتیں جذبات اس کے تابع ہو جائیں اب یہ چلتے پھرتے چراغ بن جاتے ہیں لوگ معاشرے میں جہاں جائیں گے یہ لوگوں کی رہنمائی کریں گے تو اپنی استطاعت کے حساب سے آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں کس کو بتا سکتی ہیں خود کتنا علم حاصل کر سکتی ہیں ضرور اپنے آپ کو آپ پہچاننے کی کوشش کیجئے اور یہ نہ کیا تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب تم بےعینہ کو اختیار کر لوگے بے تجارتی قسم ہے جو کہ حلال نہیں ہے بےئینہ کو اختیار کر لوگے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی اور قانے ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہ لوٹو گے تو دین کا علم حاصل کرنا ہے اور پھر اویئرنیس پیدا کرنی ہے معاشرے کے اندر اور اس کے بدلے جو ریزنٹمنٹ آئے لوگوں کی طرف سے ایکشن آئے اس کو برداشت کرنا ہے صبر سے صبر جنت کی قیمت ہے ادھر رجام پھر جب وہ علم حاصل کرتے ہیں تو گھر جا کر چپ کر کے نہیں بیٹھتے جو بھی حکمت سے دانائی سے بتا سکتے ہیں گھر والوں کو بتاتے ہیں اللّہ یا درون تاکہ وہ بھی بچیں یا ایو الدینہ آ من و قاتل کو من القفار اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے ان میں سے بعض لوگ یعنی مذاق کے طور پہ منافقوں کا ذکر ہے پوچھتے ہیں اے یکم زیادہ تھو ہار ایمانہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا یہ ایک انداز ہوتا ہے آج بھی لوگوں کا جو مذاق اڑاتے ہیں دین کا جو دین کو حاصل کرنا احمق اور فارغ اور بیکار لوگوں کا کام سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہت کامیاب ہیں بہت سکسیزفل ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں ان کے پاس کوئی ٹائم وائن نہیں کہ وہ قرآن بیٹھ کر پڑھیں یہ تو فارغ قسم کے لوگ ہیں لو آئی کیو والے لوگ ہیں یہ بیٹھ کے پڑھتے پڑھاتے رہیں گے قرآن تو آپ اگر کہیں ان سے کوئی بات کریں کہ ہم نے یہ بات سنی ہے کہیں گے اچھا ہاں ذرا اور تو بتانا اور کیا سنا ہوں hmm. جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں تھوڑا سا بہلایا جاتا ہے اور اس طرح کیا جاتا ہے ایسا کانڈرسٹینڈنگ ایٹیٹیوڈ یہ منافق کی علامت ہے ایکم زیادہ تھواد دہی ایمانہ کہتے تھے ہاں بتاؤ بھائی کس کس کے ایمان میں اضافہ ہوا اچھا بڑے نیک ہو گئے فعم الدینہ آ منو فزادہ تم ایمان او <يَسْتَبْشِرُون> جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں فی الواقع اضافہ ہی ہوا اور وہ خوش ہیں صحابہ کے بارے میں آتا ہے ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ آؤ کچھ دیر مل کر بیٹھو دین اور آخرت کا تذکرہ کرو تاکہ ہمارا ایمان بڑھے کہتے تھے آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں اللہ رسول کی بات کر کے دل کتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں نا اور مومن کے لیے تو ہر حکم جو اللہ کی طرف سے آتا ہے ایک فریش اپرچونٹی ایک نیا موقع ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچنے کا پھر جب وہ اس حکم پر عمل کر لیتا ہے تو اس کے اندر مزید حوصلہ اعتماد کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں آئی کین ڈو اٹ میں کر سکتا ہوں یہ کام وہ یستب شرون خوش ہوتے ہیں البتہ جن لوگوں کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے ان کی پچھلی گندگی پر ایک اور گندگی کا اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں آپ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ لفظی تصویر کھینچتا ہے جو سننے کے لیے اور ہدایت کی طلب میں نہیں آتے مارا ماری آ جاتے ہیں بندھے بندھائے آ جاتے ہیں جو اس قرآن کو سننا beneath دے dignity سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے اعلیٰ ہم وی آر سو ایجوکیٹیڈ وی آر سو اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کوئی قرآن کی بات ان کے سامنے آتی ہے تو ان کو بڑی روڈکلس لگتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تنزیہ مسکراہٹیں مذاق اڑانے والا انداز کسی نے بھی نہ دیکھا ہو اللہ نے لکھ لی ان کی مسکراہٹ کہ اچھا میری بات سن کر تم کو ہنسی آئی تھی اب چکھو ذرا اپنی ہنسی کا مزہ تو منافقوں کا حال ہوتا تھا نظر آباد ہوم الہ آباد آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا پھر چپ کیسے نکل بھاگتے ہیں دل نہیں لگ رہا ہوتا نا بور ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ جھوٹ کا چسکا اتنا پڑ چکا ہوتا ہے سم معاونہ لکدب والے لوگ ہیں سچی بات بور لگنے لگتی ہے ڈرائی لگنے لگتی ہے رجڈ لگنے لگتی ہے کہتے ہیں اف وی آر ریئلی گیٹنگ ہم سے نہیں سنا جاتا فرمایے صرف اللہ قلوبہم بے انہم قوم اللہ یفقہون اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں لقد جاؤکم رسولم من انفسکم دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آ گیا ہے عزیزن علیہ ما انتم تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جواب میں جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور طرح طرح کی آزمائشے اور مشکلات انہوں نے اٹھائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بہت ہی بھاری گزرتی تھی ان کی آزمائشیں لیکن آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ چلو رہنے دو کیوں؟ مشکل تو لگتا تھا لیکن ہریسنینا الرحیم وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے ایمان لانے والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہے شفقت اور رحمت کی وجہ سے ان کو مشکلات اٹھاتے دیکھ کر آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم دین چھوڑ دو لیکن مشکلات بھی تم چھوڑ دو ساتھی ساتھ ہی ساتھ یاد نے نہیں کہا بالکل ایک ماں کی طرح ایک ماں جو کہ اپنے بچے پر انتہائی مہربان ہے اس کو اپنا بچہ انتہائی عزیز ہے اسی لیے اپنے بچے کو لے جا کر انوکیلیٹ کرواتی ہے টিকা لگواتی ہے پتہ ہے کہ بچہ روئے گا سوئی چوبے گی بخار چڑے گا لیکن کیوں رؤوف اور رحیم ہے نا اپنے بچے کے لئے تو یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ تھوڑی سی آزمائشوں سے گزرنے دیا جائے اس لیے کہ یہ الٹیمیٹ فائدہ ہے کوئی ماں بچے سے نہیں کہتی کہ بیٹا کیوں اتنی کو جاگ جاگ کے پڑ کیوں صحت کے کی پیچھے پڑے ہو سو جاؤ فیل ہوتے ہو تو ہو ہو ہو ہو کوئی ماں نہیں کرتی اس طرح سے کیوں رعوف اور رحیم ہے نا تو اسی طرح جو ہمارے زندگی میں مشکلات آتی ہیں ان کو مشکلات کو اللہ کا غضب مت سمجھیے اللہ کی رحمت ہے اللہ ہمیں نکھارنا چاہتا ہے بہتر کرنا چاہتا ہے اور واقعی جب اللہ کی پکار پر لوگ ایمان لاتے ہیں تو جب ان کو مشکلات میں انسان پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اب گھر میں ان پر اتنی مشکل پڑ رہی ہے ہسبینڈ اتنا ناراض ہو رہا ہے اور اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بات مانی میں نے ان کو بات بتائی تھی اور انہوں نے عمل شروع کر دیا تو دل بڑا دکھتا ہے ان کے ساتھ انتہائی اپنا دل انسان کا دکھتا ہے. چاہے اپنے اوپر وہ مشکلات نہ پڑی ہوں لیکن آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو چھوڑو رہنے دو تم میاں کو راضی کرو تم پیرنٹس کو راضی کرو رہنے دو نہیں رحمت کا یہ تقاضا نہیں ہے آزمائشوں سے گزرنے دیں وہ بہتر ہے ان کے لیے تو فرمایا کہ تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا ہے وہ خود تم میں سے ہے تمہارا نقصان میں پڑھنا اس پر شاخ ہے تمہاری فلاح کا وہ حریث ہے ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے فن طول اب اگر یہ تم سے منہ پھیرتے ہیں فقل تو کہہ دیجئے ہسبی اللہ میرا بھروسہ بس اللہ پر ہے لا اللہ اللہ کوئی معبود نہیں مگر بس وہی علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا وہ رب العرش عظیم اور وہ مالک ہے ارش عظیم کا ابو دردا سے روایت ہے ابو داود میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام یہ آیت لا الہ اللہ سے لے کے ارش عظیم تک سات مرتبہ صبح شام پڑھے گا اللہ اس کے تمام کام آسان فرما دے گا سورت یونس مکی سورت ہے اب آپ دیکھیے گا سورہ انفال سورہ توبہ کے مقابلے میں اس کا مزاج کتنا ڈفرینٹ ہے بسم اللہ رحمٰن رحیم الفام ر تل کا آئی